وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اور جب کسی شخص کی موت کا وقت آ جائے گا تو اللہ اسے ہرگز محلت نہیں دے گا اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس کی پوری خبر رکھتا ہے